و اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامعین خوراً سلامت کرتے ہمارے سلسلہ دفتر شرمِ چھ سو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 یا فض منظالمی وز المن ظلم و الظالمین اللہ فرماتے ہیں مل سے نوات کیا ہے کل من و الاسم جو بھی شاید اس, اس مقدس کے ذریعے سے اللہ کے درگاہ میں دعا کرے اس سمقدس کو ود و دفعہ رکھے تو بھائی نو صوفہ یا فض تو بے شک جو ہے اس کو اللہ تعالی محفوظ گا